اللهم صل وسلم الله لا شريك الله وحده واگو باد و و و و شیخ محمد قبید القرباء والیداماء والمساقین والجارب القرباء والجارب حرود والفاہد بل جنبی ربن السلیم وَنَا مَلَكَتْ اللَّهَ عَلَى الْحِقُّ مَنْكَانًا وَبْتَارًا وَقْتَارًا اللہ سبحانہ سفانہ نے تمام تر ایسے ایمان کو ان کے حقوق اور قائم پہنچائے جنہیں ادا کرنے سے معاشرے میں امن اختدام اس اور فکری پیدا ہوتی کے ساتھ کاغذ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے مسائل حکومت شریعت انتظامیہ نے والے واضح کر کے بیا کیے آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً جیسے جیسے معاشرہ فیصلہ کا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں آج یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں اگر آپ دیکھ تو لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلے گے لیکن سوشل میڈیا کے جو روابط ہیں وہ ساتھ میں دنیا کے حقیقی اور اصلی عوابط اور تعلقات کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی وہ فائدہ لیتے ہیں ہاں سوشل میڈیا کے اندر جو تعلق اور حق ہوتا ہے وہ ایک میڈیا کی لڑکی اچھے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں دوسروں کو خبردار کر سکتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خبردار کہہ ہیں اس سے زیادہ فیس بک کی فرینڈ میں پانچ ہزار مکمل ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی آ رہی ہیں جب اس کے فالوئر کی تعداد ہزاروں کو سجاوٹ کر رہی ہے اسی طرح واٹس ایپ ہے اس کے سینکڑوں گروپوں کے ایک ایک مندہ ہے اور ایک ایک گروپ ڈھائی بھائی سو آپ یہ سارے سوشل میڈیا کر واقع ہیں ان کے الگ احکام شریعت میں لیے ہیں اس کے بارے میں شریعت کام سنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرکی دنیا میں اگر ہم نظر دوڑ ہیں تو اس ایمپلیکیشن کے جدید دور میں ہم لوگوں سے دور ہو رہے ہیں اپنے خاندان میں ترک بات آنا جانا ایک دوسرے کی کریئر دریافت کرنا آتشواس پوچھنا اور دور والے کو دور والے طریق والے لوگ پڑوس کے انسائے ان کے بارے میں اکثر سب لوگوں کو اہل نہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں طرف رہنے والے لوگ کون ہیں پیار ہیں حال میں پہلے لوگ جس جگہ کے رہتے تھے اس کے پرک و نما بڑی دور دور تک لوگوں کے حالات سے بات رہتے تھے ان کے یہاں آنا جانا حال حوال دریافت کرنا اہلیت پوچھنا اور اگر کبھی ملاقات نہ ہونی تو وہ صرف ملاقات کرنے کی غلط تھے اس کے پاس چلے جانا کہ اتنے دن ہو گئے ملاقات ہو لیکن ہم کے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اس دور میں لوگ بھوسے چلے جا رہے بڑی بڑی سوسائٹیز جو ڈیویلپ ہو رہی ہیں کالنیاں اور تعاون ان ایک حالت ہے کہ گلی میں رہنے والے وہ تو بہت دور بات ہے جس کے گھر کی دیوار اور آپ کے گھر کی دیوار آپس میں ملی ہوئی دیوار کے ساتھ دیوار اس کے, دیوار اس کے بارے میں کوئی ریگل نہیں ہوتا حالات جاننا تو دور کی بات ہے بھارت افراد پر بگڑنے کے کتنے لوگ ہیں شہروں میں عموماً یہ وبا بہت زیادہ ہے ہم دیہاتوں میں ابھی بھی کسی قدر اس چیز کا لوگ خیال اور نکال رکھتے ہیں لیکن شہری معاشرے میں یہ چیز آئسا ایفا نہ ہوتی چاہیے اللہ سبحانہ و تعہ کراتے ہیں واحر اللہ والا شریف کی عیشہ وار دینی کا اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کچھ کو شریف نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو احسان کرو والجار جنوبی وسپاش کے لیے جان اور آپ کے جو پہلو میں ہم سایا ہے وہ پاک کے اور آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے پہلو میں بیٹھنے والا وہ اپنی اور جو مسافر ہے وہاں ہمارا تک نہیں معم اور جس کے نالے تمہارے جائیں بات کرنے یعنی تمہارے غلام اور رومیا ان کے ساتھ بھی شروع ان اس میں سلوک کروں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو من کا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو تصور کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے کی حکم کیا دیا ہے اللہ کی عبادت کرو شرکت نہ کرو اور اس نے سلوک کرو اس کس کے ساتھ والدین کے ساتھ قریبی رشتے داروں کے ساتھ یقینوں کے ساتھ ان کے ساتھ قریبی پڑوسی کے ساتھ اور آپ پہلو والے پڑوسی کے ساتھ پہلوں کے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ ان کے ساتھ والدوں کی بھی شریف اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہراؤ کبھی والدین نے کام والدین کے ساتھ ایک کام کرو وڑبا قریبی شراب کے ساتھ بھی ولی یتیموں کے ساتھ بھی اور کے ساتھ وعلی طریقی پڑوسی کے ساتھ وعلی اور پہلو والے پڑوسی کے ساتھ جنگل جنگ جو آپ کے پاس ساتھ بیٹھتا ہے کسی مزید اپنی ترین اور مانوں کو تمہارے ملوں کا غلام ہو رہا ہے یہ کام کرنے کا لوگ نہ عبادت صرف احتیاط اور ان لوگوں کے ساتھ پوچھنی شروع کرو اور کیا کہا اللہ گا نمکارا کرنے والے فخر کرنے والے کو سانس نہیں نے اللہ سخانہ بکر اعلیٰ عبادت کرنے کا حکم ایک کرنے کا حکم اور شرط سے بچنے کا حکم صبر کروا رہے ہیں اور آخر میں چل کے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا راست کرنے والے فخر کرنے والے کو نقصان نہیں کرتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہ کریں جو اللہ کے ساتھ شرکت کریں اور جو ان لوگوں کے ساتھ بچنے سلوک نہ کریں وہ مختار اور فقول ہے تقبر کرنے والا فخر کرنے, کرنے والا اور تکبر اللہ کو کھانا ہوا تھا اللہ کو نہیں ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے کل کی ضروریات اللہ تعالیٰ کو معاف ہوتے کی ضروریات تقرر یہ نہیں ہے کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کے بارے میں دوست استعمال کی سکھانا ہوتا قریب قریب کے کروسی قریب قریب جرد و سبھا کے سارے کروس اور پھر واری گر کو کہنے کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کروایا وار جرم جو پہلو کا کوروسی پہلو والے کو خصوصی اہمیت دی اس کے بارے کا خصوصی طور پر اس نے شروع کرنا اور میں کسی نظر کروایا ہو جان اور جو آدمی اکثر صاحب دیکھتا ہے کسی نظر جان پہنوں کا ساتھ وہ ایک اس میں جنوب کا اخبار ہے سیدنا اٹھا سے جدئی رضی اللہ باب بار ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے میرے ساتھ اور و و کے پاس کیا اور نگلے شریف سرو باغ اور علیف اس کے بعد کو نالے کے اس نالے میں پانی آتا تھا اور کچھ آپ کو وہ پانی لگایا جاتا تھا انتالی کہنے لگا کہ پانی کو گزرنے لوگ آگے کر آئے تو ذریع غریب سلام اور پڑھایا صبح اپنے باپ کو پانی لگا اور اس کے بعد پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ یہ پڑوسی کا ہاتھ ہے خاص اور ان خاص تو یہ ہے کہ جب پانی لگایا جائے تو پانی خوب اچھی طرح سے ڈر جائے بھر جائے کناروں تک اس کے بعد نالے کا پانی آگے جانے دیا جائے لیکن نبی نلیہ قریب سروپار بڑی برقن میں جو اللہ جی اپنی اولا کے کے کا پانی چھوڑنے لیا ہے لیکن اسے بات سمجھ نہ آئی وہ کہتا ہے انگانا گنا یہ آپ کی کتنی کا ویج ہے اس لیے آپ نے کو تو کے ہے کہ پہلے پانی ہزار ایک پتہ لگوا نو چھوڑا دو ہزار ہو رہی ہے اس پر نماز جب اس نے یہ بات کری تو اب یہ قریب سالوں بعد پڑے جو قلم کا چڑھا اس سے فرمایا اس سے پانی لگا تو کٹا لیا گھر جب پھر پانی کو روکیا کٹا میں پانی کناروں کا کھا جائے جو گنا بنایا ہوتا ہے اس کے کنارے کا پانی سارا مل جائے یہ دوبر تو روزہ اللہ ہم لوگوں کو حق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے مسئلہ کی پڑوسی کا خیال کر جب اس پڑوسی کا مٹر ڈھونڈ گیا اور اس نے نبی کریم صلی سراب والے اسلم کا اعتراض کرا کہ رسول علیہ وسلم والے اسلم انصاف کا ختم کرا اچھا یہاں سے ہمیں جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہو جاتی ہے وہ یہ ہے پڑوسی کا یہ حق ہے کہ آپ اپنا حق پورا نہ لیں اگر پڑوسی کو ترقی ہو رہی ہے تو اپنے حق میں سے اس کو دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ اور سنساری صحابیوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی ہاں اگر پڑوسی کے حالت سے ہوتا ہے تو پھر آپ سکون سے اپنا حق دورا یہ پڑوسی کا حق ہے اسی طرح پھر جناب اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یم نہ جا جا ہو نہیں جی جا رہی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع کرے کہ وہ لکڑی اس کی دیوار میں گاڑی دیوار پڑوسی نے کھڑی کی ہے اس کے پاس دوسرے آدمی مقام بنانا ہے مسئلہ تو وہ مقام کی چھت ڈالنے کے لیے کوئی شکری یا پیر وغیرہ کوئی اس کی دیوار پہ رکھنا چاہتا ہے تو پڑوسی کو اجازت نہیں नहीं है وہ اس کو منع کرے میری دیوار آئے تو اسے کچھ نہیں کرتا خاص کر تو وہ عید بھی چھوٹا جائے پڑوسی کی دیوار میں کوئی فوراً بھاگ آتا کہ کیوں ہوتا ہے اپنی دیوار بناؤ اس نے اور اگر کوئی اپنی دیوار پر دوسرے کو کچھ رکھنے کی چھت رکھنے کی اجازت دے تو دیوار میں نے بنائی ہے آدمی کے کرتے ہیں تو میں کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلومات لڑے دوس میں سے کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار میں کوئی چیز کوئی لکڑی وغیرہ گاڑے آپ کی بات استعمال کرنے کا آپ کے پڑوسی کو ویسے ہی حق ہے جیسے پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد لیکن اب وہی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیں ماری آپ منہ میں تمہیں ہے لیکن میں تمہارے چہرے دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ ہزم نہیں ہوئی تم اس سے اعلاب کرنے والے ہو میری آپ ان روپوں سے ہی تم اس سے اعلاب کرتے ہو یاد رکھنا ومبا ہی اور مجھے نہ دیا اگر تم نے پڑوسی کو اپنی دیوار پر سک نہ ڈالنے دی لکڑی نہ ڈالنے دیر میار لاہر می ہار بھئی نہ پھر میں وہ تمہارے وندھوں کے درمیان دوڑوں یہ ساری اس وقت کم کر سکتے ہیں یعنی نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے اور پڑوسی منع کرے حق نہ دے اسے تو جو سارے سنتا ہے اس کا لازم ہے کہ پڑوسی کو اس لے گئے اسی طرح جو وغیرہ بھی اب ایک اور ہدایت سے بھی ہے فرماتے ہیں کہ نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں سے منع کیا مچیزیں کو منہ لگا کے کیے تھے جہاں ہوں یہ بڑھے گا آشا باہوں کی جا اور دوسرا اس کام سے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اپنے گھر میں لکڑی گارنے استعمال کرے شری روایت میں الفاظ سے دیوار دے اور یہاں کے خاصاس میں یہ نہ آ جا ہوں ارے یا پڑے داخاشا ہوں داری اس کے گھر میں گھر میں نقریدار نا مثال کے طور پہ اسی کا گھاس تنگ ہے آپ کا گھاس کھلا ہے یہ دیہاتوں میں تو ہوتا ہے وہ جانور رکھتے ہیں جانور رکھنے کے لیے پڑوسی کرتا ہے میں نے اپنا قلعہ مارے جہاں جانور ہے وہاں ایک قلعہ میرا لی جی گوا کو جانور باندھنے کے گھر میں منانا ہے شہری ماحول میں آپ اس کو یہ سمجھنے کہ آپ کے پاس گیہج ہے کلا خالی پڑا پڑوسی کے مہمان کی گاڑی چاہیے باہر نقصان نشان ہو گیا وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو اندر کھڑا کرنا ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے نبیت عدیم سلو مات بھائی نے منع کیا ہے کہ آپ پڑوسی کو روکیں اس کا حق یہ پڑوسی کا حق ہے اور سب سے زیادہ حق کا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہوتا ہے وہ ملک میں ہی پہلے کا ایسا اتنی فاحول واہ ہوتا آئی کا پرواہی ہے میں نے کہا ایسا میرے سوچ کا بات ہو رہی ہے میرے دو پڑوسی ہیں ایسی ہیما اور میں اپنے پڑوسی کو توہا دینا چاہتی ہوں ان میں سے پیچھے فرمایا اور ہیما مین کی ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے اسے تو پا دے اسے دلیا کر دے یعنی پڑوسی جتنا زیادہ غریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے چلی وہ قالیم نبی کریم فلو اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلے کا لمبا بیان ہے نبی کریم فلو اللہ علیہ وسلم سرایا مارا یو سی بلدار سر کا دن تو اندھا ہو کر رپورٹ رہی تو مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے وصیحت کرتے رہے ہر تک مجھے خدشہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں سے حق دینے کے حکام بھی لا کر اس قدر حق اور اس قدر نصیحت اور وصیحت پڑوسی کے بارے میں جگ دے مسلم ابو ساری فرماتے ہیں کہ نکلے کریم مجھے کہا یا سن تو اچھے جب تو کوئی شوربے والی چیز بتائے تو اچھی اس کا پانی زیادہ کھا دیں وہ باہر جیو آنا اور اپنے پڑوسوں کو بھی یاد رہا جہاں آپ نے گھر میں چھکایا ہے تو پڑوسیوں کو بھی چکھا دیں یہ بھی سلسلہ ایسا ایسا قتل ہوتا چلا جا رہا تھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اچھی ادا کوئی خادری بکتی تو جو غریب کے کڑوسی ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا لوگ وہ تھوڑا سا پالن گود کے گھر ہیں اس کے محبت بڑھتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں ندی ندی فروغات وغیرہ جو سن میں سنایا جائے شوربے والی چیز پر پانی زیادہ زیادہ جاتا ہو اس سبزی میں یا جو کچھ ہے وہ شاید آپ کے لیے خلاف تھوڑا ہو لیکن جو چورا ہے اس کو تو آپ پانی ڈالتے کرا سکتے ہیں پانی ڈالنے میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں پڑوسی کو یاد رکھنا ہے یعنی اپنے کھانے میں اس کو بھی شریف کرنا ہے اس لیے اب ادھر بڑی افراد ہوتا رہا ہے لو کہ یہ روایت ایک دوسرے افسات ہے فرماتے ہیں اور انہیں قبیری تو مباد لڑے وسلم اور خان مجھے میرے قریب یعنی نبی کریم کا مباف لڑے وسلم سبق کا مارا دن بک پھر مارا ہو جب تو اس کا پانی زیادہ کر لے سب من سر اہلا کریب جیرانی پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کوئی گھر دے تو اصل کو معروف اچھے اور عمدہ طریقے سے ان کو بھی وہ تعداد پیش کر اور ان تک وہ پہنچا یعنی آپ کے گھر میں آپ کے گھر کی عمارت میں اور آپ کے گھر کے کھانے میں بھی آپ کے پڑوسی کا ہے ان کا حق ہے ان کا بھی کھانے کے بارے میں نبی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مالک میں ہے جو کہ اگر اشریف کی جدہ ہے کہتی ہے کہ ندی کریب سلواد اور علی و سلف نے سرمایہ یا نسا لا تہنا پن لیا رکھا سن اسی سے کوئی بھی اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی غذیے اور تحفے کو حقیق نہ جانے پکا کے ایک کروڑا پایا جلا ہوا ہونے کا وہ بھی اسے سے کو صحیح پائے بھی بڑے مقدین نبی کریم صلی اللہ علیہ جو اندر اس کو کافی حصہ کروا رہے ہیں کہ ایک وایا جلا کے باغ وغیرہ کے پیار کر کے چاہے ایک ہی اس کو دے دے اور اس کو عتیب نہ سمجھو یعنی کھانے پینے میں اپنے پڑوسیوں کو صحیح رہتے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سرم فرنی ہے ٹھیک ہے عبد اللہ احمد اور یہ اللہ کو فرماتے ہیں کریم صلی اللہ بڑے قدر نے فرمایا سلی کشن کا اللہ نے خل روح کے ساتھ بھی سے بہترین اللہ رب العالمین کے ماحول ہے جو اپنے ہاتھی کے لیے وہ خری جیوا نہیں اور اللہ آل عباد کے یہاں پڑوسیوں میں سے بہتر وہ ہے خریم جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا بجلی کرتا ہے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے وہ بہترین پڑوسی ہے جیتا اس مذہب نافر بن عبد الخارے روزی ابا تالا البتی کہتے ہیں کہ نبی کریم سالوں بار بڑھے اثر میں فرمایا بن سہاجر الجارے آدمی کی خوشبوٹی میں سے یہی ہے کہ اس کو اچھا نیک پڑوسی ملے و الور کر اور ایسی سواری جو آرام دے و رسکر اور کھلا گھار کھلا خات آرام سے سواری اور اچھا پڑوسی یہ آدمی کی شہادت اور اس کی اسپتنی ویش ہے آج کل گھر کے لوگوں نے چھوٹے بنانا شروع کر بالکل اور پورا خبر کے دنوں کے لیے شام دینا ہے اور پڑوسیوں کے بارے میں جو سواری چاہتے ہیں کہ آرام دہ ہو جس طرح آرام دہ سواری کو اپنے لیے سہاگت سمجھتے ہیں ایسے ہی اچھا پڑوسی اور وسیع کھاد کھلا کھاد یہ بھی سعادت ہے اور اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بنیں گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ کے لیے اچھا بن گا یہ دنیا کا نظام ہے کہ جیسا آپ سلوک کسی سے ساتھ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کر دیا جائے تو اس لیے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک یہ مسلمان آدمی کی شان ہے اور پڑوسی کو تم کرنا یہ ایمان کے ملاقے ہے اتنا وہ ہو رہا روایت پر مطلب نے صلاح نے سروایا من کرانا جسم اللہ دسوں کے ساتھ کالا یوگ نہیں جا اس میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے ابو جوڑ الفائی بتاتے ہیں وسلم نے فرمایا واحد لال کمی ہو واہ لال تین اللہ کی قسم وہ گومے نہیں اللہ کی قسم نہیں اللہ کی کسم گو میں نہیں والے نبی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قسم افاقے کہہ رہے ہیں اور تین برفا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سو میں ہیں تین اللہ خان یا اللہ کے رسول سب والی مسلم کون سرمیرا اللہ جارو بابا باہ وہ <تصالح> جس کے شار سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے جس کی شرارتوں سے جس کے شار سے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ بندہ مومن نہیں تحیب بھی ابو ہے اسی طرح صحیح گخاری میں اب وہ وزیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقی اللہ نکل گیا یس اور یس جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اچھی بات کہیں یا پھر پروشش کیا کرے ومن کا یونیب اللہ ریور یو میں آ کر پلاگ بھی اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے ومن کا یوگ میں بلّہ ریور یو میں اور جو اللہ اور یوم اپنی آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے ترین ترین ابوی ابا بالا رنگ کی روایت ہے کہ نبی کریف کا بباہ کروایا لال قل جاتا مل لا یعنی جخا ہوجن وہ بندہ جلت میں نہیں جائے گا مل یمن جاو بوا ایک جس کا پڑوسی جس کی شرارتوں اور اس کے ساتھ سے محفوظ نہ رہے ملا یخمن جاو بوا جنت میں نہیں جائے اتنی سخت بنی ہے پہلے کا کہا کہ جو اللہ اور جمع آخرت پر ایمان لاتا ہے پڑوسی کو تبدیل نہ دے اللہ جو اپنے عقت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ادیت نہ دے اور جس کے شار سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ ایمان دارہ نہیں ہے اور فکر پایا کہ جو آدمی کہ اس کے شہر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ جنت میں نہیں جائے پڑوسی یعنی کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا کرنا ہے اسی طرح رضی اللہ فرن کے اللہ فرسٹ السلام پرماتے جی کہ نہیں بول رہا اللہ کے یہاں کون پر ہونا زیادہ بڑا ہے انتہ ریلی اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کے باوجود تو اللہ کا کوئی شریف اور شسکر بنائے یہ سب سے بڑا ہے میں نے کہا نے کرا عظیم یہ تو بہت ہی بڑا پھر پوچھا کچھ مان لیے کون سا گنا زیادہ بڑا ہے فرمایا تولا وہ انتخاباتا اپنی اولاد کو قبل کرنا یہ بہت بڑا دن ہے تو آپ کو کرنا مارا کا مدعا کھائے یعنی اولاد کا قصر صرف اس وجہ سے کہ کہیں بچے زیادہ ہو گئے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کھلاڑی میں کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کا یہ فرمان اینڈلی پلان کی اہمیت ہو جو منصوبہ پتے اللہ سکھاتا ہوا سہارا نہیں ہے وہی بتا رہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد بڑا بنا ان لا ہوا کا اپنی اولاد کا قصل اس ڈر سے کہ یہ کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ آئے ان سے مارے پھر میں نے اس کے بعد کا گنا پڑا ہے سرمایہ رنگ سوزار میں یہاں خاڑی جا کا تُو اپنے پڑوسی کی گیری سے بنا کرے اکبر بھی کبایا نیچے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی عزت کرنے کا حکم دیتے ذریف ہے شرعیہ ادبی کی واڑی پرمانا چاہ رہا ہے بیدا بھی اور یوم آخر جو بھی اللہ اور یوم آفر پر ایمان رکھتا ہے پر یو جا رہا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے پمنکال ہے جمعہ یوم آفر اور جو اللہ اور آفت پر یقین رکھتا ہے پر یو زیادہ زیادہ وہ اپنے کی اپنے مہمان کی عزت کرے اس کو حتیارے اس کا بات یا پھر سوکھ سباد مہمان کا حتی جا وہ کیا ہے سرمایہ دیو منوالے یا تم ایک رات دیکھ مہمان کی پور ایک دن ایک رات وہ ضیافت و صلافت و اور مناسب ذیافت تین ایام کرما کا ادارے کا پہلا قدفہ بنا رہی جو اس سے زائد ہے وہ مہمان کا سلفا ہے یعنی ایک دن وہ سل ریاست اور تین دن تک اس کی ریاست کرتے رہنا یہ اس کا حق ہے اس سے زیادہ ہاتھا مہمان پہلتا ہے تو یہ اس کے لیے سلفا ہے فرمایا روح آخر پلنے کو اور اللہ کے آخرت کا ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہیں یا پھر کاپوش رہے اللہ سبحانہ و کا اعلیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ و اور